بس جو سچا مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا رہا ہوں اور اب بھی میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسولے بر حق ہیں اس گواہی کو یاد رکھیے کہ زبانی کلامی گواہی کی بات نہیں ہے بلکہ ہاتھوں نے پیروں نے ان کے جسم نے ان کی ہر نعمت نے گواہی دی تھی کہ یہ اللہ رسول کو ماننے والے ہیں عمل سے انہوں نے ثابت کیا تھا کہ ہم دین اسلام پر ہیں یہ جواب سن کر فرشتے اس سے کہتے ہیں کہ ایمان نہ لانے کی صورت میں دو زخم میں تمہاری جو جگہ ہونے والی تھی ذرا اس کو دیکھ لو اب اللہ نے بجائے اس کے تمہارے لیے جنت میں ایک جگہ عطا فرمائی ہے اور وہ یہ ہے اس کو بھی دیکھ لو چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھے گا دعا کریں کہ اللہ ہم ان لوگوں میں ہوں اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اسی طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جاتا ہے کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے تھے اور اس کو کیا اور کیسا سمجھتے تھے بس وہ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں خود تو کچھ جانا نہیں دوسرے لوگ جو کہا کرتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا اس کے جواب پر اس کو کہا جائے گا کہ تو نے نہ تو خود جانا اور نہ تو نے پیروی کی اور لوہے کے گرزوں سے اس کو مارا جائے گا جس سے وہ اس طرح چیخے گا کہ جنو انس کے علاوہ اس کے آس پاس کی ہر چیز اس کا چیخنا سنے گی اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو عذاب قبر سے بچنے کی دعا اتنی تاکید کے ساتھ سکھایا کرتے تھے جیسے کہ قرآن کی آیات سکھایا کرتے تھے اور دعا ہمیں ملتی ہے من من القبر اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جہنم کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے کدا بھی عال فرعون یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح عال فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ ذالک یہ بات بان اللہ لم یکو مغیرا نعمت ان اعمها علی قوم حتى یغیروا ما بانفسہم وان اللہ سمیع علیم یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا کہ وہ کسی نعمت کو جو وہ کسی قوم کو عطا کرتا ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدلتی یقیناً اللہ سننے اور جاننے والا ہے یہاں پر جو قاعدہ بیان کیا گیا ہے یہ نعمت دینے کا قاعدہ نہیں ہے نعمت دینے کا تو کوئی قاعدہ نہیں ہم کو زندگی کے اللہ نے نعمت دی ہم نے کوئی کام تو نہیں کیا تھا کہ ہم وجود میں آئے تو یہاں دراصل نعمت دینے کی بات نہیں ہے بلکہ جو نعمت حاصل ہو گئی اس کو قائم رکھنے کی بات کی جا رہی ہے اور یہاں بات افراد کی نہیں ہے بلکہ لفظ قوم کا آیا ہے افراد کے بارے میں تو اللہ کا قاعدہ کچھ اور ہے ہو سکتا ہے کوئی فرد ہو اور وہ گناہ اور معاشیت کی زندگی بسر کرتا رہے اور اللہ اس کو نہ پکڑے دنیا میں قطن اور صرف آخرت میں سزا دے جبکہ قوموں کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا قوموں کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب قومیں اجتماعی طور پر بگڑ جاتی ہیں ان کی سوچ خیالات اور ان کے مقاصد اور دلچسپیاں جب بدل جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ اپنے رویے میں تبدیلی کر لیتا ہے اور وہ نعمتیں ان سے چھین لیتا ہے جو اللہ نے ان کو دی ہوتی ہیں یعنی جب کسی قوم کو عروج ملتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے زوال اس وقت تک نہیں اس قوم کو ملے گا جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی شروع نہ کر دیں یا برائیوں کے اندر یا خرابیوں کے اندر نہ پڑ جائیں کدابی عل فرعون و لذینہ من قبل آیاتی رب فلکنا بےظنوہ و اگر فرعون و کلن کان و غالمین اعلی فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اسی ضابطے کے مطابق تھا انہوں نے اپنے رب کے آیات کو جھٹلایا تب ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا یہ سب ظالم لوگ تھے یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سے سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے ہیں اور اللہ کا ذرا بھی خوف نہیں رکھتے بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جو دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں ان کو تتر بتر ہونا پڑے توقع تو ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے اور اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو اعلانیہ اس کے آگے پھینک دو یقیناً اللہ خائنوں کو پسند نہیں فرماتا اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے وہ قوموں ہی کے ضمن میں کی جا رہی ہے کہ جب مسلمانوں کا معاہدہ کسی دوسری قوم سے ہو اب اس میں خیانت نہیں کرنی یعنی یہ انٹرنیشنل معاملات میں بین الاقوامی معاملات میں خیانت کی بات کی جا رہی ہے جیسے کوئی ملک ہے اور اس سے سفارتی تعلقات ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں گے تمہارے ساتھ ہم تمہارے خلاف جنگ نہیں کریں گے اب اس کے مقابلے میں جنگی تیاری کرنا یہ خیانت ہے اگر دوسرے فریق سے شکایت ہو گئی ہے اور ان پر سے اعتماد اٹھ گیا ہے تو ان کو اطلاع دے دیں کہ ہمارا تمہارا معاہدہ ختم یہ ہے دراصل اسلام کی انٹرنیشنل پالیسی حدیث میں آتا ہے کہ جو تجھ سے خیانت کرے تو اس سے خیانت مت کر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت تو ہمیں پتہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے اللہ تعالیٰ علم والا ہے وہ سب دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں اگر واقعی اللہ کو انہوں نے مقصد بنایا ہوا ہے تو ہو نہیں سکتا کہ خالی اپنے ذاتی فائدے کے لیے یا اپنی شان و شوکت میں اضافے کے لیے یہ کسی دوسری قوم کو دھوکہ دیں اور اس کے ساتھ خیانت کریں ولا یہ سبن اللّین کفر سبق کافر اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بازی لے گئے ہیں ان لا ہم کو ہرا نہیں سکتے وہ عید الحم مستم قوتم و مباط الخیل اور تم لوگ جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت اور تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے کے لیے مہیا رکھو یہاں پر جنگ کی تیاری کے بارے میں بات کی جا رہی ہے آج آپ دیکھیں ایک پالیسی ہم سنتے ہیں کہ نیوکلیئر طاقت اپنے پاس اس لیے رکھنی چاہیے ملکوں کو تاکہ وہ ڈیٹورنٹ ہو تاکہ دوسرا ملک اس پر حملہ نہ کر سکے پاکستان نے جو ایٹمی طاقت حاصل کی اس کا فائدہ کیا ہوا اس کا فائدہ یہ ہے کہ دشمن ڈر جائے وہ یہ سوچے کہ اگر میں نے اس ملک پر حملہ کر دیا تو اس کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور جب یہ جواب میں مجھ پر حملہ کرے گا تو ہم بھی تباہ اور برباد ہو جائیں گے تو یہ طاقت کا اظہار اسلام میں پسندیدہ ہے قوت کا اظہار جنگی قوت تم حاصل کر کے رکھو اور اس کا وقتاً فوقتاً اظہار بھی کرتے رہو جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض مواقع پر مارچ پاسٹ ہوتی ہے اور پاکستانی فوج کے جو بھی اسلحہ ہیں اور ہتھیار ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں نمائش ہوتی ہے یہ وہ نمائش نہیں ہے جس کا ہم نے پہلے ذکر پڑا بطر نہیں ہے یہ یہ اسلامی نہایت پسندیدہ ہے قوت کا اظہار دراصل قوت کے استعمال سے روک دیتا ہے یہ فائدہ ہوتا ہے جب دشمن کو پتا ہو کہ اتنی ان کے پاس قوت ہے تو وہ بھی حملہ کرنے سے پہلے سوچے گا ترحبونا بہی ادو اللہ و ادوکم اس کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے اعدا کو خوف زدہ کر دو جنہیں تم نہیں جانتے مگر اللہ جانتا ہے انفی صویل اللہ وفا کموان تم لات ظلم اللہ کی راہ میں جو کچھ تم خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدل تمہاری طرف پلٹایا جائے گا اور تمہارے ساتھ ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دشمن صلح اور سلامتی کی طرف مائل ہو تو تم بھی اس کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے اور اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے ہودی وہی تو ہے ایدا کا بنثر و بالمومنین جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے آپ کی تائید کی اللہف بین قُلُوبِهِمْ اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے لو ان فخا ما فل اردی جمی اللہ کلوبہ اگر آپ روئے زمین کے ساری دولت بھی خرچ کر ڈالتے تو ان لوگوں کے دل نہ جوڑ سکتے تھے اللہ بہین <بَيْنَهُم> مگر وہ اللہ ہے جس نے ان لوگوں کے دل جوڑے ان عزیز الحکیم یقیناً وہ زبردست ہے اور دانا ہے بہت ہی خوبصورت آیت ہے انصار اور مہاجرین کے مابین جو اخوت کا محبت کا مبدت کا ایثار اور قربانی کا رشتہ تھا آپ دیکھیں آپ کو دنیا کی تاریخ میں اس کی بھی مثال نہیں ملے گی کہ لٹے پٹے مہاجر کہیں سے جب کسی ملک میں آتے ہیں تو اس ملک کے اپنے رہنے والے تو شور مچا دیتے ہیں کہ یہ تو ہم پر معاشی بوجھ بن گئے ہیں ہمارے حصے کی نوکریاں انہوں نے لے لی ہیں ہمارا کیا بنے گا ہم کوئی پورا نہیں پڑڑا یہ کہاں سے کھائیں گے لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ مکے سے مہاجر آئے اور انسار نے اپنے دل اپنے گھر ہر چیز ان کے لیے کھول دی اور ایسی ان سے محبت کی کہ رحمی رشتوں کی محبت اس کے سامنے مانت پڑ گئی یہ ہے دراصل ایمان کی طاقت کہ کس طرح ایمان آپس میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے دنیا میں جو مختلف قومیں بس رہی ہیں ان کی آپس میں اتحاد کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں کوئی زبان کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے کوئی رنگ کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے کوئی نسل کی بنیاد پر متحد ہوتا ہے لیکن مسلمان کچھ اور ہی چیز ہیں وہ کہا ہے نا کہ تو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی یہ تو بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے یہاں کی کیمسٹری ڈیفرنٹ ہے مسلمانوں کی ہم رنگ نسل زبان پر متحد نہیں ہو سکتے اور یہ ثبوت موجود ہے آپ دیکھیے سارے عرب میں تو ایک عربی ہی بولی جاتی ہے لیکن کتنے سارے ملکوں میں وہ بٹے ہوئے ہیں امت بنانے والی چیز در اصل قرآن اور حدیث ہے جب اس سے دور ہوں گے تو ڈوائڈ ہو جائیں گے تو لہٰذا وارتسم و بحبل اللہ جمیئن اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو یہ واحد گلو ہے جو مسلمانوں کو آج جوڑے گا اور اسی نے مسلمانوں کو پہلے بھی جوڑا اللہ کی محبت میں اور اللہ کے رسول کی محبت پر جمع ہوئے لیکن جب مسلمان حب جاہ اور حب مال کی وجہ سے جمع ہونا چاہتے ہیں تو کبھی جمع نہیں ہو سکتے پھر وہ آپس میں پھٹ جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے معذ اتنی جبل سے روایت ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میری محبت واجب ہے ان لوگوں کے لیے جو باہم میری وجہ سے محبت کریں اور میری وجہ اور میرے تعلق سے کہیں جڑ کر بیٹھیں اور میری وجہ سے باہم ملاقات کریں اور میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کریں اس سے جو برکت آتی ہے اس کا مظاہرہ ہم نے مدینہ کی تاریخ میں دیکھ لیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی چیزوں سے نوازا یا ائنبی نبی و اللہ من طبڑ من المن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اور آپ کے پیر و اہل ایمان کے لیے تو بس اللہ کافی ہے آج آپ دیکھیں ہمارا موضوع کیا ہوتا ہے ہمارا موضوع عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ دیکھو ذرا کیسے مسلمان لڑ رہے ہیں کیا مسلمانوں میں اختلاف ہے کیا یہ ہے اور کیا وہ ہے یہ تو ہے ہی نا ایسے تبصرے کر کر دل جلنے کے سوا اور ہوتا کیا ہے بتائیے ہاں حقیقت حال سے ہمیں واقف ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت کس حال میں ہیں اور ہم کتنے ڈوائیڈ ہیں یہ ہمیں علم ہونا چاہیے لیکن اب صرف ڈسکشن کر کے ہمیں بیٹھنا تو نہیں ہے صرف تبصرے کرنے سے مجھے بتائیے کیا ہوگا کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا اب اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے اور جتنا زیادہ ہم اس کے لیے کوشش کریں گے ان تعالی نتیجہ پر آپ دیکھیے گا سامنے آئے گا مایوسی کے بادل چھٹیں گے امید کی روشنی آئے گی اور جب یہ قرآن کھلے گا یہ جب لوگ پڑھیں گے تو ان اللہ کی محبت پیدا ہوگی دلوں کے اندر اور ایک دفعہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر آپ دیکھیے گا کہ یہ کٹے پھٹے مسلمان کیسے میگنٹ کی طرح جو ہیں وہ سمٹنا شروع ہو جائیں گے اللہ کی محبت ہی تو وہ میگنٹ ہے نا جو مسلمانوں کو ایک سمت میں ایک ڈائریکشن میں اور اکٹھا کرنے والی چیز ہے تو ان شاء اس میگنیٹ کی ہمیں ضرورت ہے جتنا ہم سے دور ہوتے چلے جائیں گے اتنا پھٹیں گے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 پھر آپ دیکھیے پھر یہیں پر بات وہ آ رہی ہے کہ تم تعداد کے چکر میں مت پڑنا مومن تولا جاتا ہے مومن گنا نہیں جاتا آج 1.6 پوائنٹ بلین مسلمان تو ہیں لیکن صحابہ اس وقت اگر دو بھی آ جائیں تو مجھے بتائیے کون بھاری پڑے گا زیادہ ایمان کے لحاظ سے ہم ون بلین یا وہ دو میرے خیال ہے وہ ایک بھی کافی ہو جائیں گے ابو بکرد اللہ عن کا ہی ایمان 1.6 پوائنٹ بلین مسلمانوں کے ایمان سے بازی لے جائے گا تو اصل چیز کیا ہے کہ تم ہیٹ کاؤنٹ میں مت پڑو تم اپنے اندر وہ وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ جس کی وجہ سے تم کافروں پر غالب آ جاؤ گے اور کافروں پر بھاری پڑو گے اور جو شروع کے مسلمان تھے یعنی کہ مہاجرین اور انصار وہ بہت پکے تھے اس لیے کہ بہت سے آزمائشوں سے گزر کر آئے تھے پھر کیا ہوا فرمایا الآن خف اللہ فن غلب میں عطعین و اللہ اچھا اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کیا اور اسے معلوم ہوا کہ ابھی تم میں کمزوری ہے بس اگر تم میں سے سو آدمی صابر ہوں تو وہ دو سو پر اور ہزار آدمی ایسے ہوں تو وہ دو ہزار پر اللہ کے حکم سے غالب آئیں گے اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو سبر کرنے والے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے کیا ہوا بدر کے بعد بہت سے لوگ ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے ان پہ آزمائشیں نہیں آئیں تھیں ابھی ان کی اس طرح تربیت نہیں ہوئی تھی ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو اس طرح صحبت حاصل نہیں ہوئی تھی تو ان کے اندر کمزوری تھی مسلمانوں کی تعداد تو بڑھ گئی بدر کے بعد لیکن اجتماعی طور پہ آن ان ایوریج کمزوری آ گئی اس آیت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ نوزب باللہ حضرت ابوبکر یا حضرت علی رضی اللہ عنہما کا ایمان کا لیول کم ہو گیا تھا یہ بات نہیں ہے ذاتی لیول کی بات نہیں کی جا رہی بلکہ اجتماعی بات کی جا رہی ہے کہ ان دا ہول اب تمہارا لیول جو ہے وہ کم ہو گیا ہے اس لیے کہ نئے لوگ آ کر اس میں شامل ہوئے ہیں پھر جب ان کی تربیت ہو جائے گی تعلق مال اللہ ان کا مضبوط ہو جائے گا تو پھر یہ دوبارہ اچھے ہو جائیں گے اور ان کے اندر بھی وہی وزن پیدا ہو جائے گا جو اسلامی تاریخ سے ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ بعد میں بھی مسلمانوں کے بہت چھوٹے چھوٹے لشکروں نے کفار کے بہت بڑے بڑے لشکروں کو جو ہے وہ شکست دی تو ایک عارضی صورت حال تھی جو یہ پیدا ہوئی اس کی طرف اشارہ ہے مَا ان ماکان اسرا یقون السراحت فی الارض کسی نبی کے لیے یہ زیبہ نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کو اچھی طرح کو چلنا دے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 ان سے کہوب خیرن یو منکم و اللہ غفور الرحیم اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا ہے اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے دیکھیں ہم جس طرح پڑھتے ہیں نا قرآن کو ہم تو ڈیٹیچ فریم آف مائنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم اس سنتھسس کا اس پروسیس کا اس تمام جدوجہد کا ہم حصہ نہیں تھے جب یہ ہو رہی تھی ہم تو تاریخ کے طور پہ پڑھتے ہیں لیکن جو لوگ اس میں حصہ لے رہے تھے ان کے تو احساسات کا جذبات کا خون کے رشتوں کا معاملہ تھا بدل میں جو جنگ ہوئی کس کے خلاف کون لڑا رشتہ دار رشتہ دار کے خلاف تھے باپ بیٹے کے مقابلے میں تھا اور بھائی بھائی کے مقابلے میں تھا اور چچا بھتیجے کے مقابلے میں تھا قیدی انہوں نے بنا لیے ان خون کے رشتوں نے ان کی ایمانی قوت کو کمزور نہیں کیا مسلمانوں کی لیکن دل تو پھر دل ہے نا دل کا معاملہ ہے تو یہاں جو بات اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دونوں کو سنائی جا رہی ہے ان مسلمانوں کو بھی جنہوں نے قیدی بنایا اپنے ہی بھائیوں کو اپنے ہی بیٹوں کو یا اپنے ہی باپوں کو اور ان کو بھی سنائی جا رہی ہے جو قیدی ہو کر آئے کہ دیکھو اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ ان قیدیوں کے دلوں میں خیر ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے دل دین کے لیے کھول دے گا یہ تمہارے بھائی ان قریب بن جائیں گے جو کہ ہوا بہت سے لوگ بعد میں اس میں سے ایمان لے آئے اور جو فدیہ لیا جا رہا ہے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آگے چل کر ان کو بہت کچھ اور دے دے گا اگر یہ ایمان لے آئے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے اقوال ہمیں اس کے بارے میں ملتے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کا یہ وعدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ میں نے اپنے فدیہ کے طور پہ اتنی رقم دی تھی اور بعد میں جب اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تو میں کتنا پیسے والا اور کتنا دولت مند ہو گیا تو بہت ہی پیارا اللہ کا انداز ہے دو طرف اللہ ایک تو مسلمانوں کو تھپکی دے رہا ہے ان کے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے اور دوسری طرف کفار کے دل میں بھی خیر کے جذبات کو ابارنے کی کوشش کی جا رہی ہے واللہ غفور الرحیم اللہ معرمانے والا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 ولدین آ آو او نثر او اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی اولا کبا ہوم اولیا بعد دراصل وہی ایک دوسرے کے ولی ہیں یہ آپ دیکھیے کہ جب معاشرے میں دعوت اور تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے جو کہ جہاد کا پہلا سٹیج ہے جہاد کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جہاد تو بس ہاتھ میں تلوار لے کر نکل جانا ہے صرف قتال کو جہاد سمجھا جاتا ہے دیکھیے ہر کتال جہاد ہے لیکن ہر جہاد کتال نہیں ہوتا جہاد بہت وسیع ٹرم ہے اور جو انیشیل اسٹیجز پر شروع میں جو جہاد ہوتے ہیں اس میں تبلیغ ہے دعوت ہے علم کا پھیلانا ہے اور ان کے ہوتے ہوتے اس کے نتیجے میں پھر جہاد کی چوٹی یقیناً پھر قطال فیصل اللہ ہے جب لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے گی اللہ کی محبت اللہ کے دین کو نافذ کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا تبھی تو وہ اللہ کی راہ میں جانے دینا بھی چاہیں گے اور ہاتھوں میں ہتھیار لے کر گھروں سے نکلیں گے بھی تو جب بھی معاشرے کے اندر دعوت اور تبلیغ عام ہوگی جہاد ہوگا تو جس معاشرے میں کچھ نہ کچھ خیر باقی ہوگا یہ یاد رکھیے جس معاشرے میں کچھ نہ کچھ خیر باقی ہوگا وہاں ایک طرح کا پروسیس شروع ہو جائے گا جیسے دودھ کو بلویا جاتا ہے اوپر کا نیچے نیچے کا اوپر ایسے الیکٹرالس ہوتا ہے وہ ہونے لگے گا ایک تو یہ ہوگا کہ بات ماننے والے ایک طرف ہونے لگ جائیں گے اور بات نہ ماننے والے ایک طرف ہونے لگ جائیں گے یہ جو بات ماننے والے ہیں ان کی بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک کیٹیگری مہاجر جو کہ کوشش کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں ابھی ان کو ٹھکانہ نہیں ملا اپنے ہی معاشرے میں آپ دیکھ لیجئے جب سے الحمد یہ قرآن کا اتنا غلغلہ شروع ہوا ہے درس اور تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا لوگوں نے سننا شروع کیا تو ہر گھرانے میں آپ دیکھتی ہوں گی کوئی ایک کھڑا ہو رہا ہے تنہا پورا گھر اس کے ساتھ نہیں ہسبینڈ مخالف ہیں بچے پیرنٹس لیکن کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ کھڑا ہو کر اور دین کی بات کرنا شروع کر رہا ہے اور وہ اب ہجرت کرنا شروع کرتا ہے ان چیزوں سے جو اللہ کو نہیں پسند ان چیزوں کی طرف جو اللہ کو پسند ہے نافرمانی فرمانی سے فرما برداری کی طرف جہنم کی آگ سے جنت کے باغ کی طرف اب وہ ہجرت کر رہا ہے یہ مہاجر فی سبیل اللہ ہے اب جب بھی ہجرت کر رہا ہے تو اسی معاشرے کے اندر کچھ لوگ ایسے بھی موجود ہوتے ہیں کہ جو اس ہجرت کے مرحلے سے گزر چکے ہوتے ہیں جن کو ایک مضبوط ٹھکانہ مل چکا ہوتا ہے ان کے اپنے گھر ان کے لیے دارالامان بن چکے ہوتے ہیں اور مخالفتیں ختم ہو گئی ہوتی ہیں وہ مضبوط ہو گئے ہوتے ہیں یہ سمجھیے کے انصار ہیں یہ اپنے گھروں میں جہاد کر کے اور اپنے گھر والوں کو یہ اللہ کی طرف لے آئے اللہ کی مدد سے تو اب ان کو وہ سٹرگل نہیں کرنی پڑ رہی اب یہ زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہیں تو معاشرے کے ایسے لوگوں کا کام ہے کہ ان آنے والے مہاجروں کو سپورٹ کریں ان کو جذباتی سپورٹ دیں ان کو سوشل سپورٹ دیں اس لیے کہ یہ مہاجر جو ہیں یہ تو سوشل آؤٹ کاسٹ بن چکے ہوتے ہیں معاشرے کے اندر تو ان کے لیے پھر ایک سوشل نیٹ ورک ہونا بہت ضروری ہے ہوتا کیا ہے ہمارے معاشرے میں کہ جو لوگ دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں ان میں بعض دفعہ سختی پیدا ہو جاتی ہے جب وہ نئے آنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان کو کہتے ہیں کہ یہ کیا فائدہ تمہارے دین کا تو یہ بیچارے مہاجر وہاں سے بھی کٹ گئے لوگوں نے بھی ان کو چھوڑ دیا اور یہاں جو یہ آ رہے ہیں دین والوں کی طرف لپک کر آ رہے ہیں یہاں بھی تنقیدی تنقید اور ریجیکشن ان کو ملتا ہے تو یہ ہمیں اپنے بارے میں سوچ لینا چاہیے اور یہ بھی جان لینا چاہیے ہم کو کہ یا ہم مہاجر ہیں یا ہم انصار اگر ہم مہاجر نہیں ہیں اور ہم انصار بھی نہیں ہیں اور ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں تو پھر تو ایک ہی کیٹیگری رہ گئی ہے وہ ہے نفاق منافق کو نہ ہجرت کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ منافق کبھی انصار بنتا ہے تو یہی دو چیزیں ہیں الاائے کا بعد و ہم اولیا او بعد یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں اور یہ جو آپس کی محبت ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے حقیقت ہے کہ یہ خون کے رشتوں کی محبت سے بڑھ جاتی ہے بعض دفعہ اتنا گہرا تعلق ہو جاتا ہے فرمایا جال واجر رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے نہیں آئے تو ان سے تمہارا ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے مگر کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہوا ہو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں ولدینہ کفر او بعد و ہم اولیا جو کفر کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ولی ہیں جس زمانے میں یہ آیات نازل ہوئیں تو جسمانی ہجرت ہو رہی تھی لوگ باقاعدہ وطن چھوڑ کے جا رہے تھے آج میری اور آپ کی ہجرت جسمانی نہیں ہے ہم اپنے گھر چھوڑ کر نہیں نکل کر کہیں جا سکتی ہم کہاں جائیں گی ہماری ہجرت جسمانی نہیں ہے ہماری ہجرت ذہنی ہے عقیدے کی ہے آئیڈیالوجی کی ہے پسند نا پسند رسومات کی ہجرت ہے کلچر کی ہجرت ہے انٹرٹینمنٹ کی ہماری ہجرت ہے اللہ تف تکن فتنا تنفل کبیر اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا کیا نہ کرو گے اشارہ پچھلے پورے مضمون کی طرف ہے کہ اگر تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرو گے اگر تم معاہدوں کا احترام نہیں کرو گے اگر تم جہاد فی سبیل اللہ نہیں کرو گے تو بڑا فتنہ اور بڑا فساد ہو جائے گا و الدینہ آ منو فی صبی اللہ ولدینہ آثر اللہ کا حمل من حق جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد وجہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سچے مومن ہیں لہم مغفرتم و رسق ان کریم ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے اور بہترین رزق ہے اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جوہت کرنے لگے وہ بھی تمہیں میں شامل ہیں وہ الرحام بارد ہم اولا بے بار دن فی کتاب اللہ مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں یہ بات بھی بہت اہم بتا دی جب یہ ہجرت کا مرحلہ چل رہا ہوتا ہے اپنے ہی معاشرے میں دیکھیں نا ذہنی ہجرت ہو رہی ہوتی ہے آئیڈیولوجیکل ہجرت ہو رہی ہوتی ہے تو بعض دفعہ ہونے یہ لگتا ہے کہ جو اپنے سگے رشتے دار ہیں جو خون کے رشتے ہیں جن کے حقوق ادا کرنے کی تاکید ہم کو کی گئی ہے ان کے حق ادا نہیں کرتے مثال کے طور پہ کچھ بیویاں کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ نماز نہیں پڑھتے تو ہم بھی ان کی بات نہیں سنتے یہ نہیں کیا جا سکتا یا کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا فلاں بھائی ہے وہ ایسا اور ایسا ہے اب ہم نے تو اسے مل نہیں چھوڑ دیا غیرت ایمانی کی وجہ سے یہ ہم نہیں کر سکتے اول الرحم ان کے جو حقوق ہیں وہ ادا کرنے ہی کرنے ہیں ہر حال میں ادا کرنے ہیں وہ اپنا حق ادا نہیں کرتے وہ اللہ کو جواب دیں گے وہ حقوق اللہ حقوق الباد میں کوتاہی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ اس کا ایکسپلینیشن اللہ کو دیں گے لیکن ایک مہاجر کو یہ زیب نہیں دیتا یا کسی انصار کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنے رحمی رشتوں کو کاٹ کر پھینک دے اس کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی انصار مدینہ اور مہاجر مکہ کے درمیان جو مواخات کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا اس میں شروع میں یہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کے وارث بھی بنیں گے لیکن جب قانون وراثت آ گیا تو یہاں بتا دیا گیا کہ قانون وراثت میں تو حقدار وہی وہ ہوں گے جو کہ رشتہ دار ہیں اور تمہارے دینی دوست ہیں دینی بھائی ہیں ان کو تم کچھ وصیت میں سے دے سکتے ہو توفتن دے سکتے ہو لیکن بہرحال رحمی رشتوں کا احترام اور ان کا حق اپنی جگہ ہے ان اللہ بک الش ان علیم یقیناً اللہ ہر چیز کو جانتا ہے